رسول اما بعد فقط قال الله تبارک وتعالى كما ورد في سوره لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حمید وقالت تبارك وتعالى كما ورد في سوره العنكبوت ومن جاهد فينما جاهد للنفس ان الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم یر وی ہے کال یا عبادی انی ہر تو ظلم الا نفسی بجال تو بے نرمن فلا تذا نبو یا عبادی کلکم دول من ہدئی تو یا عبادی کلکم جا من اط امتح فست یا عبادی کلکم عارن اللہ من کس تک سون اکسکم یا عبادی ان کم تخت بل وانا اغفر ہار وان فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ عبادی ان إِنَّكُمْ لن تَبْلُغُوا فتح ولا وَلَا تَبْلُغُوا فتونی یا عبادی لم و آخر کم و انسکم و جن أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ رجول واحد ما زاد في لو يا عبادی لو ان و و و قامو في سعید واحد في کاندن واحد فسالوني فاتيت كل انسان المسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي ان ما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ربا مسلمون رحمه الله رب يشرح لي صدري ويسر لي امري ويحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه با. آمين يا رب العالمين یہ جو طویل حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور کا یہ قول نوٹ کر لیجیے من کا میں ہوں عیسا فلینزر اللہ صاحبی ابیسہ رضی اللہ تعالی عنہ جس یہ خواہش ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زحد کا مشاہدہ کر دے وہ کتنے ظاہر تھے تو اسے چاہیے میرے اس دوست اب کو دیکھ لے یعنی ان کا زحد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کو پہنچا ہوا تھا وہ راوی ہے اور وہ حضور سے روایت کر رہے ہیں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یہ طویل حدیث اور اس میں جو کیفیت ہے وہ آپ نے محسوس کی ہوگی جب میں نے اس کو پڑھا ہے کس انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتاب کر رہا ہے بڑے محبت بھرے انداز میں بڑی شفت بھرے انداز میں آپ غور کریں گے تو اصل میں یہ پوری حدیث اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو ایک اسم مبارک ہے اس کی تشریح اور مداحت ہے وہ اسم ہے الغنی اللہ تعالی ہر شے سے غنی ہے غنی کا ترجمہ جو ہے وہ کبھی کبھی بے پرواہ بھی کر دیا جاتا ہے لیکن یہ بے پرواہ کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے بے نیاس اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے. کسی کی کسی کی نہ کوئی بڑی احتیاج ہے نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی احتیاج ہے وہ الغ بے نیاز ہے ہر اس کی اصل میں وضاحت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں غنی حمید جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت میں آیا ہے یہ تین مرتبہ آیا ہے وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے محمود بھی ہے از خود کوئی اس کی ہم کرے نہ کرے اس کی حمد خود ہو رہی ہے پوری کائنات میں ؤ بن شعین اللہ یسف ولاکلّ تَفْقَهُونَ ہوں اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تصویر و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے تو یہ ہے غنی یلحمی غنی یلحلیم بھی آیا ایک مرتبہ بے نیاز ہے اور بہت حلیم ہے تمہارے گناہوں پر فورم نہیں پکڑتا تمہیں مہلت دیتا ہے توبہ کی مہلت دیتا ہے اصلاح کی مہلت دیتا ہے غنی کریم ہے غنی ہے اور بہت ہی کریم بہت ہی مہربان پھر الغنی یہ آٹھ مرتبہ آیا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا اب پہلے ان دو آیتوں کا حوالہ دے دوں جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کا ترجمہ سامنے آ جائے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحکمت عشق لِلَّهِ ہم نے ہی لقمان کو حکمت عطا کی تھی دانائی عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا یعنی دانائی اور حکمت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر انسان میں پیدا ہو جائے یہ جو رکو ہے سورہ لقمان کا دوسرا رقوع یہ ہمارے کتار قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس نمبر تین ہے اور یہ حکمت قرآن فلسفہ قرآن خاص طور پر فلسفہ ایمان جس کو ہم کہیں گے حکمت اصولی یہ کیا حکمت احکام کی حکمت فروعی، حکمت تفصیلی اور ایک حکمت اور فلسفہ ایمان کا وہ حکمت اصولی تو اس کے ذمن میں یہ بہت جامع مقام ہے قرآن حکیم بہرحال اس وقت اس تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے فرمایا ہم نے ہی لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا پھر فرمایا جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں وہ اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے اس کی اپنی شخصیت کا صحیح رخ پر اٹھان ہوگا اپنی شخصیت صحیح رخ پر پروان چڑھے گی اگر اس میں یہ شکر کا مادہ ہے اللہ کے لیے تو در حقیقت یہ اس کے اپنے صحت مانوی صحت باطنی صحت روحانی کی دلیل ہے من کفر فعین اللہ علی الحبی اور جو کفر کرے یہاں کفر کے مانی نا شکری کرے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کفران نعمت اس لیے کہ لفظ سے کفر کا اثر مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا کفارہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا آپ سے کوئی کفارہ آپ نے کیا تو وہ کفارہ جو ہے ڈھانپ لیتا ہے آپ کے گناہ کو کفارہ اسی اعتبار سے جو کاشتکار ہے اس کو بھی کفار کہا گیا ہے قرآن مجید میں آج ابل کفارا نبا تو اس لیے کہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے زمین میں ڈالتا ہے زمین میں وہ چھپتا ہے تو پھر وہ پودا بن کر نکلتا ہے تو کفر کفر اب جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں پر احساس شکر قلب میں پیدا ہو اور ایک آدمی دبا دے اس کو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ کفران نعمت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے وجود کی گواہی انسان کے باطن میں سے ابھرے اور اللہ اس انسان اس کو دبا دے تو یہ کفر ہے تو ماں فرمایا غنی جو کوئی کفر کرتا ہے نا شکری کرتا ہے کفران نعمت سے کام لیتا ہے تو اللہ تو غنی ہے اس سے تو کسی کے احتیاج نہیں ہے وہ بے ہے وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے اپنے اپنی تباہی بول لے رہا ہے اپنی آقمت برباد کر رہا ہے اللہ تو محمود ہے کوئی اس کی ہم کرے نہ کرے اور حمد کے بارے میں بھی بہت مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں ہمد کا ترجمہ تعریف سنا حمد کا اصل نفو شکر کل شکر کل سنا کل تعریف اللہ کے لیے اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہمیں جو دعائیں تلقین کی گئی ہیں، ان میں شکر کے مقام پر ہم آپ بھوک محسوس کر رہے تھے نکاہت محسوس کر رہے تھے اللہ نے آپ کو کھانا دیا اب آپ کے اندر قوت جو ہے وہ آپ کی ادر جو ہے وہ دوبارہ ظاہر ہو گئی اب آپ کیا کہتے ہیں الحمد للہ و وسکانی و المسلمین کل شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے پیدا کیا یہ شکر کا مقام ہے اسی طرح صبح آنکھ کھلتے ہی الحمد النشور <تصفيق> کوئی شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی اس کے بعد مجھ پر موت تاریخ ہو گئی تھی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اس میں انسان کا شعور جاتا رہتا ہے موت میں جو ہے اس کی جان چلی جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے اسی لیے صبح کی جو آنکھ کھلتے ہی جو دعا جانی چاہیے زبان پر الحمد نشور دوسری آت میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے احکام پر انسان چلے نماز پڑھے روزہ رکھے یہ تمام احکام جو ہیں ان کو بجا لائے حرام سے بچے حلال پر اتفاق کریں یہ ایک لیول ہے ایک اس سے اوپر کا معاملہ ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا تن من دھن لگا دینا اللہ کی عظمت کے لیے اللہ کی کبریائی کے لیے اللہ کی حکومت اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جیسے کہیں کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے تو اب جو اس بادشاہ کے وفادار لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریسٹور ہو جائے بادشاہ کی بادشاہ کی ریسٹور ہو جائے تو آج پوری دنیا میں اللہ کے خلاف بغاوت ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں سیکولرزم کا اصول مسلم ہے سب کے نزدیک اور یہ سب سے بڑی بغاوت ہے جو تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف ہوئی ہے پہلے کیا ہوتا تھا صرف یہ کہ ایک بڑے خدا کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی نتیجی کر دیے اس بڑے خدا کا انکار کبھی نہیں ہوا دنیا میں لیکن چھوٹے چھوٹے خدا اللہ کو بھی مانتے تھے آل کو بھی مان لیتے تھے ہندوستان میں مہادیو کو بھی مانتے تھے اور دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے یورپ میں گاڈ بڑے جی سے ایک ہی تھا ہمیشہ اور اس کی صفات کیا تھی اومنی اوم لیٹنٹ اللہ کل شہ قدیر میں کل شاید علیم اور ہر جگہ موجود گاڈ اینڈ گوڈ لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھا جاتا تھا. یہ بے شمار تھا. یہ بغاوت کہ اللہ کو یا مہادیو کو یا جو بھی گاڈ ہے جس کو بھی تم نے سمجھا ہے جس دام سے بھی پکار رہے ہو اس کو انسان کی اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جاتا جیسے ہندوؤں میں ہے کہ بت انہوں نے رکھا ہوا مندر میں جاتے ہیں اور سینجا کر لیتے ہیں اس سے دنوت کرتے ہیں کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں اس طرح اللہ کو ہم نے مسجد میں محدود کیا ہوا ہے یہاں آتے ہیں رقو و سجود کر دیتے ہیں باہر جا کر تو ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہماری پارلیمنٹ نہیں مانتی ہماری عدالتیں نہیں مانتی ہوا کرے اللہ کا حکم ہم تو جو بھی قانون ہے دیوانی اور فوجداری اس ملک کا اس کے مطابق فیصلے کریں اور بنیادی طور پر اس پورے قانون کا ڈھانچہ رومن لا کے اوپر تیار ہوا ہے اس حوالے سے اللہ کو بے دخل کیا جانا یہ سب سے بڑی بغاوت ہے اب اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اجتماعی نظام بھی اللہ کے تحت آ جائے یہ جہاد کو شس کر رہا ہے اب یہ بہت اونچا کام ہے جہاد یہ تمام جو بھی افعال ہو سکتے ہیں انسان کے ان میں سب سے اونچی شے لیکن اس کے بارے بھی فرما دیا یہ سورہ کمود کی آیت ہے مومن جاہدہ نماز النسی إِنَّ عَنِ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے ہماری راہ میں جان اور مال کھپاتا ہے مشقتیں کرتا ہے اثار کرتا ہے مصیبتیں برداشت کرتا ہے الباس انہیں بھی کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے انہیں کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ ہماری کو ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے اسے کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ کوئی ہماری کیفیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا جسے وہ درست کر رہے ہیں ما اللہ جو جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے اس کا سارا عجل و ثواب اسی کو ملے گا اس کی آکمت جو ہے وہ سبرے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بلند سے بلند تر جو ہے مقامات جو ہیں جنت میں حاصل ہو تو گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالی کے غنی ہونے کا تصور قرآن مجید دیتا ہے مخلوب میں سے کوئی بھی کسی بھی درجے میں کسی اعتبار سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاط ہے اب آئیے سلیس کو ہم پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے بات وہ ہے جو انسانی معاملات کی درستی کے لیے اس لیے کہ ہمارے دین میں عبادات اور عبادات کے ساتھ معاملات عام مذہبی ذہن جو ہے وہ عبادات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے نماز روزہ اس کے بر اس کے بارے میں ذرا کبھی بیشی ہو جائے تو بہت حساس ہوتے ہیں ہم جن لوگوں کے نزدیک رفا یا دین وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے وہ جو نہیں کر رہے ہوتے ان کی طرف سے بہت دل کے اندر جو ہے وہ ایک موت محسوس کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بارے میں تو ہم بہت حساس ہیں معاملات کے بارے میں نہیں حالانکہ اہم تر چیز جو ہے دین کے اعتبار سے وہ معاملات ہے اس لیے کہ تم اگر ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کرو گے تو اس زیادتی کو اللہ معاف نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہ اس کو تو تمہیں ہی کسی نہ کسی حیثیت سے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا قیامت کے دن تمہاری کوئی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی اگر تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ تمہارے حساب میں درج ہو جائیں گے لیکن یہ کریڈیٹ ڈیبٹ ہو کر رہے گا ہاں عبادات کی کمی اللہ غنی ہے اللہ تعالیٰ عبادات کی کمی جو ہے اسے معاف فرماتا ہے یہ اس کا حق ہے اور وہ بہت بلندوں بالا ہے کہ اپنے حق کے بارے میں آپ سے جھگڑے ہاں یہ کہ تمہارے ایک دوسرے پر اگر کوئی تاددی کوئی ظلم کوئی حق تلفی کوئی زیادتی ہوئی تو پھر اس کے بارے میں پکڑ ہو جائے گا سب سے پہلی بات وہ کہی ہے یا بادی اتنی تو ظلم آ رہی الا نفسی اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا ہے ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کے اچھے عمل کا اس کو بدلہ نہ دیا جائے یہ بھی ظلم ہے حق تلفی ہے اور ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کو کسی ناکردہ ظلم کی سزا دی جائے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے اس کو سزا دی جائے دنیا میں تو ہوتا لیکن اللہ تعالی کی عدالت میں ظلم کا کوئی امکان نہیں ہو ہرم تو ظلم اڈا نفسی وہ جال تو کم جال توم اور میں نے تم پر بھی آپس میں ظلم کو حرام کر دیا کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے کسی کے بارے میں کر رہا ہوں, یہ بھی زیادتی کر رہا ہے جب تک کہ تمہارے پاس کوئی سبوت نہ ہو کسی کی ہمت کر رہے ہو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے جیسے کہ گویا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا رہے مردہ بھائی کا اسی طرح کسی کا مال مار دیا دی ہے نے حق تلفی کی ہے کسی کو دھوکہ دے کر کوئی شہ فروخت کر دی ہے زیادہ دام میں کسی اپنی بہنوں ما... کا حصہ جو ہے جو وراثت میں تھا وہ ہڑپ کر دیا دی کھا گئے یہ ظلم فلا تالم دیکھو ظلم ایک دوسرے پر اس لیے کہ میں نے اپنے اوپر بھی اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے ماں بہن بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے اب اس کے بعد وہ اصل معاملہ جو میں نے کہا الغری یا بادی کلّہ دیتا ہوں تم میں سے ہر شخص گم رہا ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں انسان کو اگر ہدایت نصیب ہو جائے یہ ہدایت کلی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایمان کی طرف ہمیں ہدایت دے دی پھر جزوی ہدایت ہوتی ہے ہر ہر قدم کے اوپر ہم ایک چوراہے پر آ جاتے یہ کریں یہ کریں یہ کریں یا یہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا جہاں کہیں بھی محسوس ہو کے ہدایت ملی ہے تو اللہ کے شکر کا کلمہ زبان سے نکلنا چاہیے الحمد لہذا مما کن مما کن تو کل شکر کل ثنا کل حم کل تعریف کے لیے جس نے مجھے اس کی ہدایت بخشی اور میں ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتا اگر اللہ تعالی ہدایت نہ دیتا عبادی باتیں کن لکم من منہ دے تو بس مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا طلب کرو یہی طلب ہدایت ہے جو سورہ فاتحہ کی المستقیم اب آپ کو معلوم ہے جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ سے واقف ہے اللہ کی توحید سے صفات سے کہا جا سکتا ہے پھر اب اور کون سی ہدایت اسے چاہیے یوم القیامت کو بھی مانتا ہے اللہ کی رحمانیت کو مانتا ہے رحیمیت کو مانتا ہے مالک یوم الدین ہونے کو مانتا ہے اور کہہ رہا ہے یا کا نام ادب یا کے دست لیکن ہر ہر قدم پر عمل کے میدان میں انسان دو راہے پر آ جاتا اور بسا اوقات باریک سا فرق ہوتا جیسے کہ تکمر اور عزت نفس بڑا باریک سا فرق ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی عزت نفس کے اعتبار سے کوئی طرز مجھے اختیار کر رہا ہو دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اس میں تکمر ہے لیکن معاملہ انسان کی اپنی نیت کے حوالے سے اللہ کے ہاں آئے گا یا ابادی کلکم جائے ام اللہ مناتم میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں میں خوراک دوں میں کام دوں میں رضا دوں میں رسم دوں فسط عمو نہیں پت امکم سے مانگا کرو کھانے کے لیے مجھ سے مانگا کرو مجھ سے طلب کیا کرو جس کی طلب مجھ سے کیا کرو میں دوں گا اس کے بعد آ جائے گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے میں دوں گا یا عبادی کلکم آن من سوت ہوں میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو اڑیا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کر فص تک سونی اکسو کو مجھ سے لباس طلب کرو مجھ سے مانگو تو میں تمہیں لباس لوں گا یا انکم ان باللیل نہار اور اے میرے بندو تم تو دن رات خطائیں کرتے ہو تم سے تقصیرات ہوتی ہیں کوتاحیاں ہی ہوتی ہیں گناہ سرزد ہوتے ہیں بل لے لے بندہ رات اور دن جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خت خطا انتہائی خطا کا یہ مبالغہ کا سیگا ہے فعال یہ وزن جو آتا ہے یہ مبالغ کے لیے کل کل توخ نہ بل لے تم سب کے سب خطاکار ہو انتہائی خطا کار اور میں جو خطا کار جو توبہ کر لے وہ توابون جو ہے ان میں سے وہ یقینی بہتر لوگ ہیں وہ اللہ کو پسند ہیں توبہ کرنے والے فرمایا وہ آنا اکثر و تم گناہ کرتے ہو دن رات اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں فستا اغفر اکفر تو مجھ سے مغفرت چاہو اللہ مغفر لنا ور اغفر لنا مغفر لناور ہمستہ فرونی اغفر لکو مجھ سے معافی چاہو استغفار کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا یا بادی ان لکم لن تبدی فتد اے میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے تم کفر کرو میرا تو کچھ نقصان نہیں تم میری جناب میں گستاخیاں کرو میرے, میرے لیے کوئی وہ کمی کا باعث نہیں ہو جاتی لہذا اندلند لن لوں توڑ رہی فت فاونی نہ ہی تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو نہ پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو کہ مجھے نفع پہنچاؤ وہی الغنی میرے آس ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں اب اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کلائمکس ہے یا بادی لم و آخر کم و انسکم و کانو علا اچکا قلب رج الن واحد ان ما ماں زاد ازال کفی ملکی شیا میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جن سب کے سب اگر تم میں سے کوئی شخص جو سب سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے جس کا قلب ویسے بن جاؤ ماں زاد ازال کفی ملکی شعہ اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سمجھے اس کو اگر تم سب کے سب پوری نو انسانی پہلے بھی آپ بھی جن بھی اور انس بھی سب کے سب ابو بکر بن جائیں رضی اللہ تعالی تو میری سلطنت تو کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا یہ ہے وہ یا عبادی اولکم الغریب قلب رجل واحد منکم ما زادہ فی یا عبادی اولکم و آخر کم و انسکم و اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمام دن اور تمام انسان تم میں سے جو سب سے زیادہ فاجر دل والا ہو سکتا ہے فاجر اب وہ ہو جائے یا شیطان لین بن جائے وہ آزازیل بن جائے اس لیے کہ جنوں کا تذکرہ بھی تو ہو رہا ہے چاہے جن ہو چاہے انسان ہو اگلے ہوں یا پچھلے ہوں اگر جو بدترین جو جو برے دل کا جو ان میں سے مالک ہو ویسے سب کے سب بن جائے ما نقص و ظال کا بج ملکی شہیا اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے یا بازی اب رکم و آخر و ان سکوں جن رکم کام فسعی <فَسَعَلُونِي> اگر تمہارے سب اگلے پچھلے جن انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر ہر ایک مجھ سے سوال کرے اپنی پہنچ کے مطابق سوال کرے گا جتنا کسی کا ذہن ہے جو اس کے اندر جس سہ کی قدر سب سے بڑھ کر ہوگی وہی مانگے گا جو مانگے گا کام فیس واحد تو کل انسان ان مسالا اور پھر میں ان میں سے ہر ایک کو جو وہ مانگے دے دوں ما نہ کا سزا لے اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی ان خزانوں میں جو میرے پاس ہیں اڈا کما یگ غس سوائے اس کے تنسیل جیسے اگر کسی سوئی کو دریا میں یا سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو اس سے دریا یا سمندر میں کیا جو کمی باتیں ہو سکتی ہے اس کا تصور کر لو بس اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی میں نے جیسا کہ ابتدا میں ارض کر دیا تھا یہ وہ شان ہے غنا ہے استغنا اللہ تعالی اپنے مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہے اس کی کوئی احتیاج کسی نو کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کسی مخلوق سے مخلوق میں سے کسی سے کسی انسان سے کسی جن سے کسی فرشتے سے منسلک نہیں اب آخری ٹکڑا آ رہا ہے یا عبادی نمایا اے میرے بندو تب یہ جو ہے اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے اے میرے بندو دیکھو یہ تمہارے آ ہیں جنہیں میں محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں وہ فی کوں پھر میں وہ سب تمہیں پورا پورا پورا ادا کر مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے کہ اسے جہنم میں ڈالوں اپنی دشمنی کی وجہ سے مجھے کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس کی میں تلافی کروں اس کی کسی شے سے یا اس کو جہنم میں جھونک کر مجھے تو کوئی احتیاج نہیں یہ تمہارے اپنے امال ہیں ہاں گنتی کر رہا ہوں اور کو وہ اعمال تمہارے محفوظ ہو رہے ہیں وہ تو یہ فمیامل مسکال حضرت مسکال حضرت جس کسی نے ذرے کے برابر بھی خیر کمایا ہوگا وہ سامنے موجود پائے گا اور جس کسی نے بھی ذرے کہ ہم وزن بڑی کمائی ہوگی وہ اپنے سامنے موجود پائے گا اور یہ ذرا کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم آج کل تو خیر ہمارے یہاں تصورات میں ایٹم وغیرہ بھی آ جاتا ہے پہلے زمانے میں سب سے چھوٹی چیز جو انسان دیکھتا تھا وہ چونٹیوں کے جو بچے نکلتے ہیں چونٹیوں کے بچے یہ ذرا ان کو کہتے تھے یہ اصل میں وہ جو سے ضرورت خیر وجد اخین فلیم تو جس کسی نے کوئی خیر پائے اپنے امال نامے میں اس نے دیکھا کہ خیر جو ہے وہ درج ہے اللہ کا شکر ادا کرے جی بہرحال تو یہ قرآن میں آئی ہے کیسے موقع پر جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اب ان کے قلب کی گہرائیوں سے جو ترانہ حمد جو ہے وہ ابھر کر آئے گا شکر کا کیونکہ اہل ایمان دنیا میں تو ڈرتے رہتے ہیں کاپتے رہتے ہیں کسی کو اپنے عمل پر کوئی گرا اور کوئی غرور اور کوئی اعتماد یہ نہیں ہوتا عمل کے اوپر میں جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا یہ تو حساب یسین ہے جس کو اللہ نے چاہا جس کا حساب بس سرسری طور پر دیکھ لیا اگر کہیں ڈیٹیل کے اندر محاسمہ شروع ہو گیا تو کوئی شخص بھی شاید اللہ کے ہاں کامیاب نہ ہو سکے آپ کو بارہ میں نے وہ حدیث سنائی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جم دم داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے اب کسی صحابی نے بڑی ہمت کی جرت کی بہت ہی سمجھ سمجھئے حوصلے کا کام تھا لیے حضور کیا آپ بھی اس لیے کہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کوئی داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد کیا حضور آپ بھی ہاں میں بھی اللہ یتغمدنی ربی بے رحمت اللہ یہ کہ میرا رب اپنی رحمت کی چادر سے مجھے اڑھا دے اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ لے اس کے بغیر میرا داخلہ بھی جنت میں نہیں ہو سکے دین کی تعلیم تو یہ ہے دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے حضور نے ہمیں یہ سکھایا اب ہمارے ذہنوں میں کیا کیا تصورات ہیں کس کس درجے کے مغالطے ہوتے ہیں ہم اصول اسوئی کشانوں میں یہ مغالطے اور یہ غلوم عقیدت اور غلوم محبت ہی تو ہے نا جس نے عیشا کو خدا کا بیٹا بنوا دیا یہ کیا چیز تھی کوئی بدنیتی تو نہیں ہو سکتی محبت کا غلوم ہے عقیدت کا غلوم حد سے بڑھ جانے والا اسی نے حضرت علی کو خدا بنوا دیا یہ تو اس دین کو اللہ نے محفوظ رکھنا تھا قیامت تک لہذا یہ گستاخی حضور کی شان میں کسی نے نہیں کی کہ حضور کو قرار دیا گیا ہو اللہ ہوتار اشار میں کوئی ناطوں پہ بات آ جائے وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے بارے میں یہ وضاحت کر دوں میں پہلے اپنے کسی درسوں میں کہتا رہا ہوں کہ شاید یہ مولانا احمد خان صاحب کا شعر ہے لیکن نہیں کسی اور صاحب کا ہے یہ لیکن یہ کہ بہرحال اس سامنے آتا ہے معاملہ کہ یہ بھی باتیں جو ہے لیکن یہ شاعروں کا معاملہ ہے شعروں میں تو غلو ہوتا ہے فی کل وادن یہی مون قرآن مجید میں جو جو فرمایا گیا اور اس سے کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی اس سے بچا ہوا نہیں تو اس اعتبار سے حضرت علی کو خدا باندھنے والے پیدا وہ آج بھی موجود ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو دروزی اور علوی وغیرہ کچھ لوگ ہیں جو شام لبنان وغیرہ کے اندر ہیں وہ اب بھی وہی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ ہی کی شکل اللہ ہی کے اوطار کی حصیت رکھ دیا علی اللہ ہے عبداللہ ابن سبا نے یہ فتنہ جو ہے کھڑا کیا تھا یہ میں صرف اس اجبار سے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کی کیا حیثیت ہے حضور کے مقابلے میں حضور کو اللہ نے محفوظ رکھا اس لیے کہ آپ کے ساتھ سارا دین کا معاملہ آپ کے ساتھ وابستہ بمصطفی پر رساخیش را کے دی ہماؤس اگر بعور رسیمی تمام بول حدیث تو حضور کے ایک صحابی کو اور حضور نے ان کی تربیت فرمائی تسکیہ فرمایا گود میں پنے ہیں حضور کے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو تو یہ یہ گستاخی ہے جو کی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بچایا ہے اپنے نبی صلی اللہ نے سندر پی سے لیکن یہ سب کیا ہے غلوف عقیدت کا گلوف محبت کا ملوف یہی غلوف ہمارے ہاں بھی چلا رہا ہے بہرحال فطرت جو انسان کی ہے اور سرشت جو ہے وہ تو بدلتی نہیں ہے انسان جیسے پہلے جس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے ہیں ایسے ہی آج بھی ہو رہے ہیں حدیث میں تو حضور نے فرما دیا ہے کہ تم ان تمام راستوں پر چلو گے جن پر تم سے پہلے کی امتیں چلی ہیں یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے سربت بدکاری ہوگی کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا اٹھے گا صحابہ نے پوچھا حضور کیا پہلے کتاب یہود اور نسر فمن اور کون تم سے پہلے کی امت وہی تو تھے نا وہ امت مسلمہ تھے کہ ہم زم میں ڈر ہے کہ ہم ہی امت مسلمہ ہیں وہ جو ایک غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ کے استاد نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر نہیں تھا میر بھی بہت بڑا شاید تھا اسی طرح ہم ہی امت مسلمان نہیں ہم سے پہلے یہود اور نوٹ کیجیے قرآن میں چار مقامات پر یہ ہے یہودیوں کے بارے میں کہ ہم نے انہیں تمام انسانوں پر فضیلت دی دو مرتبہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا سورہ بقرہ تو بہت کافی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے چھٹے رکو کی پہلی آیت پدمے رقو کی پہلی آیت یا بنی سائی لسکرحمتی اللتی میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی لیکن گمراہیاں پیدا ہوئی ان کی ایک گمراہی تو وہ ہے جس سے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ رکھا کہ انہوں نے کتاب میں تحریفات کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت اپنے ذمے لے لی قرآن مجید کی تو اس گمراہی سے تو امت بچی ہوئی لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ حفاظت صرف متن مطلب قرآن کو حاصل ہے ترجموں میں تحریفیں ہوئی ہیں اور ڈٹکر ہوئی ہیں تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں اور ڈٹ کر ہوئی ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ بدل دینا قرآن کا جو ہے وہ قرآن کے متن کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی انہ ذکر انہور حافظ اللہ تعالیٰ کی حفاظت خصوصی ہے ورنہ نوٹ کر لیجئے اگر یہ حفاظت اورات کی اور انجیل کی بھی اللہ اپنے ذمہ لے لیتا تو کیا ان میں کوئی تحریف ہو سکتی تھی اور اگر اللہ نے خاص اپنی حفاظت میں قرآن کو نہ لے لیا ہوتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریر کی تو ظاہر بات ہے کہ جیسے نے کیا حضور نے جن راستوں پر بھی پچھلی امتیں چلی ہیں تم بھی چلو گے اور تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا اٹھے گا تو یا بادی اعمال میرے بندو یہ تمہارے اعمال جو میں حفاظت سے جن کا حساب رکھا ہوا ہے میں نے وفا یوفی پورا پورا کر دینا اور پورے اہتمام سے کر دینا اوفا یوفی کے معنی بھی یہی ہے پورا دینا اوف... یہ باب افال سے لیکن باب افال کے مقابلے میں باب تفیل کے اندر بہت وزن ہوتا ہے رفتا رفتا رفتا رفتا پورا پورا پورا پورا کر دینا فی کم یا یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے پورے پورے ملا کم تمہیں عطا کر دوں گا تمہیں دے دوں گا فمن وجد خیرمد اللہ تو جو کوئی اپنے اعمال نامے میں خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے اللہ نے توفیق دی تھی اللہ ہی کے فضل و کرم سے تم نے وہ کام کیے تھے وہ من وجد غیر ذلك۔ اور جو کوئی اس کے سوا اس کے برش پائے شر پائے بدی پائے برائی پائے فلاں تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کے اس کا کمانے والا وہ خود ہے یہ اس کے اپنے امال ہیں کسی اور کے اوپر نہ دھرے بلکہ اس کی پوری ذمہ داری اسی کو قبول کرنی ہوگی یہ حدیث جو قبیل ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یا عبادی یا عبادی یا عبادی کی تکرار جس کیفیت سے اس حدیث میں ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے عبادی ہے میرے بدلوک قرآن مجین میں آیا ہے نا ما یفعل اللہ بے عصابے کو اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر ان شکر شکرتوں اگر تم شکر کی روی اختیار کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے کسی کو جو کسی جسے کسی کو تکلیف دے کر اور کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے بھائی یفل اللہ تو یہ تو تمہارے آباد ہیں اور یہ آباد ہم نے حفاظت کے ساتھ گن کر رکھے ہوئے تھے تمہارے سامنے حاضر ہیں تو جو ان میں خیر پائے اللہ کی حمد کرے اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس میں شر پائے اس کے سوا کو ہے خیر کے علاوہ خیر کے سوا خیر کے برکس تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کے فصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ہی محمد مبارک وسلم